الزام <سؤال> لگایا کہ یہ لوگ دیوبند بڑے حیران ہوئے کوئی شخص نے سلمان <سؤال> کہلا کر پہلے سنپل <سؤال> جماعت کہیاسم نبی کا منقطع کیسے ہو دیوبند لکھا اور پہنچی اور مدینہ کے علماء نے ان کا سوال یہ تھا دیوبند میں اپنا عقیدہ لکھا کہ ہم خبر میں حیات کے گائے ہیں اور اس پر تقریباً انہتر علماء عرصہ ہوئی ہے تو یہ بات ایک ہے یہ بات واضح ہے کہ اتفاق اچھی چیز ہے ہمارا فریق مخالف بھی اپنے آپ کو پہلے سنت الجماعت ہی کہتا ہے اگر یہ بات صحیح ہے تو علاقے میں اتنا ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے میں یہی کہتا ہوں کہ میں بھی اسی کتاب پر دستک کر دیتا ہوں اور مولوی محمد یونت صاحب بھی اسی کتاب پر دستک کرتے ہیں تاکہ علماء اہل عمل جماعت حضرات علمائے فن کا یہ इस बाराएँ हरमैन ने तस्वीर लिखी है और बार बार लिखा है कि ये किताब पहले वाल्मान के अकायद की, है, दुमार की, दुमार की है। है कि उन ओलामा का इलम हमसे बहुत ज्यादा था वो कुरान और हदीब को हमसे बहुत ज्यादा समझते थे, थे और हम तो ये वक्त ऐसी बयान करते हैं की कि किताबों सुन جو خدمت اولا دیوبند نے کی ہے علماء مائے اردو عجم ان کو چرانے تنظیم تو کرے سے بہتر یہی ہے کہ پہلی دفعہ جب یہ مسئلہ اٹھا تھا تو علماء دیوبند کی یہ مسلمہ دستاویز جو ہے اس پر چاند کے اس بات کو ختم کر دیں یہ پہلی بات ہے اگر مولانا اس پر تجار ہو جائیں علماء دیوبند کا ساتھ دینے کے لیے پہلے دن جماعت کا قیدی مانگنے کے لیے احمد علی رسول کریم بزرگ ہو دوست عزیز ہو آج کی اس محفل کا انعقاد مسئلہ حیات النبی اور مسئلہ سماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مناظرہ کے شرائط کرنے کے سلسلہ میں کیا گیا اور یہ فریق مخالف کی طرف سے ہمیں خود کہا گیا جی کہ آپ آئیں اور شرائط آ کرتے تو یہاں پر ہمارے جمع ہونے کا مقصد ہے اس مسئلہ کو شریعت اسلامیہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی روشنی میں ان دونوں مسئلوں کو ہم نے طے کرنا ہے کہ آج جو دو فریق بنے ہوئے ہیں ایک کچھ کہتا ہے دوسرا کچھ کہتا ہے ان میں سے شریعت اسلامیہ کے مطابق کہنے والا کون بات تو آج ہم دونوں فریقوں نے اس سلسلہ میں شرائط طے کرنے کے لیے کرنی ہے جو بات ہے المحند اللند جو جس کا حوالہ مولانا محمد امین صاحب بھی دے رہے تھے وہ ایک لمبی داستان ہے اس مسئلے کو میں زیادہ نہیں چھیڑنا چاہتا کہ وہاں بزرگان دیوبند نے کیا لکھا اور ان کے خلاف کتنی ان کی عبارتیں موجود ہیں اس کا درجہ استناد کس حد تک ہے اور کس حد تک درجہ استناد نہیں ہے میں اس سے ہٹ کر خمہ ایک لمبی بحث میں جانے کی بجائے میں چاہتا یہ ہوں کہ مولانا محمد امین صاحب اب چونکہ تشریف لائے ہوئے ہیں جو ان کا مسئلہ ہے جو ان کا نظریہ ہے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں اسی طرح سما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں جو ان کا عقیدہ ہے وہ عقیدہ یہ لکھ کے دیں اور پھر اس کے مقابلے میں ہم لکھ کے دے دیں گے اور اس پہ مکمل شرائط طے ہو جائیں اور اس کو زیادہ بڑھانے کی میرا جہاں تک خیال ہے کوئی ضرورت نہیں ہے <تصفح> رہے ہیں دور سے نہیں سمجھ رہے اس لیے اس بات پر آوازہ نہیں ہے کہ وہ कि سرک پر جماعت اولا محدود اس مسلمہ فیصلے پر درشت کر کے اس بات کو ختم کر कर اور اس ملک ماحول سے انتشار جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے تو میں دوسرے نمبر پر مولانا محمد محمد صاحب سے یہ عرض کروں گا کہ چلیے سن انیس سو باسٹھ میں مولانا قاری محمد طیب صاحب सामने دارالدیوبند ان کے سامنے के القید بسنا کے بڑے ذمہ دار حضرات جناب مولانا غلام اللہ خاں صاحب اور جناب قاری عی محمد صاحب نے اس فیصلے پر درخت کر تھے اگر اس پر آج میں بھی دستک کر دوں اور مولانا محمد یونس صاحب بھی دستک کر دیں تو علاقے سے انتشار مٹ سکتا ہے میں چاہتا ہوں کہ بغیر اس کے اگر انتشار مٹ جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے بغیر کے لوگ پریشان ہوں وہ فیصلہ یہ تھا کہ وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسے اظہر دو ورزش یعنی خبر شریف یعنی میں نہیں کہہ رہا اسی میں ویکسین لکھا ہوا ہے میں بطل کے روح حیات حاصل ہے اور اس حیات کی وجہ سے روزہ اقدس پر حاضر ہونے والوں کا آپ سلاد و سلام سنتے ہیں آ محمد طیب صاحب 22 جون سن انیس سو باسٹھ دسترط مولانا کابی محمد صاحب لاشۂ مولانا غلام اللہ خاں صاحب مولانا محمد علی صاحب جالدری ماہ نامہ تعلیم القرآن ماہ دست سن انیس سو باسٹھ چوبیس پچیس اس میں ایک تو وہ فیصلہ آ گیا جس سے اس وقت اس جھگڑے کو ختم کر دیا گیا تھا دوسرے اس میں مولانا غلام اللہ خان صاحب اور نور احمد صاحب نے یہ بات تسلیم کی کہ حضرت کے سما کا مسئلہ علیحدہ نہیں ہے بلکہ اسی حیات سے متعلق ہے یہ بات بالکل واضح ہے کہ زندہ قریب سے سنتا ہے دور سے نہیں سنتا اس لیے انہوں نے بھی اس کو دو مسئلے نہیں بنایا تھا ایک بھی مسئلہ بنایا تھا اور اس کے بارے میں قرآن پر ہے اور اس اسی میں یہ لکھا تھا اور محمد صاحب نے سے مشورہ کر کے فیصلہ کیا کہ اس پر درخت کر جائیں کیونکہ سماعی سلاد اندل قبر شریف پر تو تمام اکابر متفق ہیں اس لیے اگر جماعت کی خیر گاہی اور نظا ختم کرنے کے لیے اس پر دستکار دیے جائیں جس کے مولانا غلام اللہ صاحب یہ چاہتے ہیں کہ یہ نظا ختم ہو جائے اور یہ انتشار امت سے ختم ہو جائے مٹ جائے تو کوئی حرج نہیں چنانچہ دونوں حضرات نے دستخط کر دیے یہ دونوں حضرات مولانا قاضی شمس صاحب سے مطمئن تھے کیونکہ وہ سماعت سلاد السلام کو وہ اپنے خاتمے تسلیم کر چکے تھے تعلیم القرآن سبا 54 تو میں دوسرے نمبر پر پھر ابھی میری کوشش یہی ہے کہ اگر المہن جیسی دستاویز پر وہ اپنے دستخط کر کے اپنا دیوبندی ہونا تسلیم نہیں کرتے اپنا اہل سم پر جماعت ہونا نہیں مانتے تو کم از کم مولانا غلام اللہ خاں صاحب اور قالی نور محمد صاحب والی تحریر پر ہی دستخط کرتے ہیں میں بھی یہ نہیں دیکھوں گا کہ وہ مولانا غلام اللہ خاں صاحب کے دستخط ہیں یا قالی نور محمد صاحب کے دستخط ہیں میں بھی پوری فوراخ کے لیے اس پر دستخط کر دوں گا تاکہ اس طرح سے علاقے سے انتظار ختم ہو جائے اور یہ بات بغیر جھگڑے سے ختم ہو جائے نہ رہے مولانا محمد امین صاحب نے اپنے اس بیان میں ایک بات یہ فرمائی ہے کہ حیات النبی اور سماع النبی نبی کو میں نے دو مسئلے قرار دیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ مسئلہ ایک ہے دو نہیں حالانکہ کہتے ہیں کہ جب حیات ہے زندہ ہے تو سنتا ہے میں <تصفح> حضرت سے یہ عرض کروں گا کہ آپ کا یہ کہنا درست نہیں مسئلے دو ہیں دیکھیے ایک بہرا آدمی زندہ ہوتا ہے لیکن سنتا تو نہیں ہے نا تو ہر آدمی جو زندہ ہو وہ ضرور سنتا ہو یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے تو اگر حیات مان بھی لی جائے بالفرض تو تب بھی سما والی بات تو الگ بات ہے نا زندہ ہو کر بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ سنے اس لیے ایک مسئلہ قرار دینا غلط ہے اور مولانا محمد امین صاحب موجود تھے اس مناظرہ کے اندر جب ان کی جماعت نے خود مستقل دو مسئلے بنا کر گوجراں والا کے قریب ایک قصبہ میں مناظرہ کیا دو مستقل مسئلے بنا کر مناظرہ کیا گیا تو دو الگ الگ مسئلے ہیں یہ خواہ اس کو بھی زیادہ الجھانے کی ضرورت نہیں مسئلے دو ہیں اور اسی لیے آپ کے ساتھیوں نے بھی ان کو الگ الگ کر کے لکھا تھا باقی رہا اب آپ پھر کہتے ہیں کہ فلام وقت ایک سلو ہوئی تھی اسی تعلیم القرآن کے اندر یہ بات موجود ہے کہ وہ سلوکل عدم قرار دے دی گئی جب وہ بات ختم ہو گئی تھی تو اس بات کو خم خا اب یہاں پر پھر دوبارہ لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد پھر مستقل مسئلہ چلتا رہا یہ خم خاں مولانا نے مجھ پر ایک اٹیک کی ہے کہ اگر یہ اپنے آپ کو دیوبندی تسلیم نہیں کرتے اہل سنت وال جماعت تسلیم نہیں کرتے یہ تو جب مناظرہ ہوگا تو پھر پتا چلے گا کہ اہل سنت وال جماعت کون ہے صحیح دیوبندی کون ہے وہ بات الگ ہے میں اس بات میں آپ کو خما الجھانا نہیں چاہتا اور آپ بھی لوگوں کو خامخواہ الجھاؤ کے بغیر جس بات کے لیے میں اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں اس بات کو ہمیں شروع کرنا چاہیے ان دونوں مسلوں میں جو آپ کا نظریہ ہے وہ نظریہ اور عقیدہ آپ لکھ کے دے دیں اور اس کے مقابلے میں پھر ہم لکھ کے دے دیں گے اور اس سے متعلق جتنی کوئی شرائط وغیرہ ہے وہ تے کر لی جائے گی میرا جہاں تک خیال ہے مناظرہ کی شرائط جس کے لیے اس محفل کا انعقاد ہوا ہے وہ طے کرنی چاہیے اور بات زیادہ بڑھانی نہیں چاہیے ہوتا ہے اگر معاذ اللہ یہ نرس کر دیں گے یہ حضرت قبر میں بہرے ہیں تو پھر ہم مسئلے کو مان لیں گے اور اگر یہ ایسی نرس پیش نہ کر سکے تو پھر مسئلہ پیش کریں گے دوسرے مولانا محمد یونس صاحب نے یہ فرمایا کہ وہ مناظرہ جو تھا وہ فیصلہ کو کسی تعلیم قرآن میں کالعدم قرار دے دیا گیا یہ دی فیصلہ کاری محمد سیب صاحب رحمۃ اللہ کہ سامنے بیٹھ کر لکھا گیا کو فیصل مانا گیا تھا میں مولانا سے پوچھتا ہوں کہ وہ کال عدم ان کے سامنے قرار دے دیا گیا اس پر طاری محمد طیب صاحب فیصل کے ہیں یا نہیں اور اگر آپ کی جماعت یہی کام کرتی ہے کہ جو کا فیصلہ اس کو گھر بیٹھ کل عدم قرار دیتی ہے تو اس نئے مناظرے کا حجر بھی آپ کی جماعت یہی کرے گی یا اس کا جو نیا حجر ہوگا کیونکہ جب تاری محمد طیب صاحب محدود رحمت اللہ علیہ ان کی جمع کے فیصلے کے بارے میں اتنی تگ و دو کے بعد ہوگا آپ ایک اندھیر کوہلی میں بیٹھ کر اس کو کل عدم آپ کی جماعت قرار دے سکتی ہے تو آپ بھی آ کر اسی جماعت کے درد ہیں تو اس سلسلے میں جو اس کے بعد مناظرہ ہوگا اس کے فیصلے کو آپ گھر بیٹھ کر کلعدم قرار دینے سے آپ کو کون روکے گا تو جب آپ کی جماعت کی عادت یہی ہے کہ فیصلہ ہی کل ہو جائے تو پھر نئے روز مناظرے کرنے اور پھرنے اٹھانے کا فائدہ کیا محمد علی رسول کریم بات میں نے یہ پیش کی تھی کہ حیات مان لینے کے باوجود سما نہ ہو یہ بات ہو سکتی تو حیات الگ ہوئی سما الگ ہوا اس پر خما مولانا ایسی ایک بات کر رہے ہیں جس کی وجہ سے عوام میں اشتعال پیدا ہو کہ معاذ اللہ گویا کہ یہ نبی کو بہرا سمجھتے ہیں جی اللہ کی پناہ بات یہ نہیں ہو رہی بات یہ تھی آپ نے کیا کہ حیات ہے تو سما بھی ہے تو میں نے آپ کو کہہ دیا جی دیکھو بہرا آدمی ہے حیات ہے لیکن سما کوئی نہیں ہے تو معلوم ہوا حیات الگ مسالہ ہے سما کا الگ مسالہ ہے اس لیے الگ الگ مسئلے پر آپ اپنا اپنا نظریہ لکھ کے دیں جی پھر آپ نے کہا کہ کل ادم قرار دیا گیا فلاں ہوا آپ نے گھر میں بیٹھ کر کیا مولانا آپ کو پوری بات کا پتا نہیں راول پنڈی سے منتقل ہونے کے بعد مفتی محمد حسن صاحب رحمت اللہ علیہ کی موجودگی میں جامع اشرفیہ لاہور کے اندر اجتماع ہوا تھا اور وہاں پر اس تحریر کو ایک تحریر مستقل دوسری دے دی گئی تھی مولانا خیر محمد صاحب محلہ اور ان کے ساتھیوں کو اور پھر سب سے پہلے اس تقریر اس تحریر کا انکار جا کے مولانا محمد علی صاحب جلندری نے کیا تھا اور پھر اس کے نتیجے میں کاری طیب صاحب نے پانچ پانچ آدمی کہا تھا کہ پانچ آدمی اس جماعت کے پانچ آدمی اس جماعت کے بیٹھ میں بیٹھ کر ایک سمجھوتا کر لیں اور پھر وہ لمبا ایک واقعہ بھی وہاں پہ پیش آیا وہ لمبی تفصیلات ہیں آخ مخا عوام کو کیوں الجھاتے ہیں ہم جس مسئلہ کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں ہمیں چاہیے ہم اس بات کو طے کریں بات تو ہے کہ آیا انبیاء سنتے ہیں یا نہیں سنتے اسی طرح زندہ ہے یا نہیں زندہ وہ زندگی کس قسم کی ہے جی یہ مسئلہ ہمارا اور آپ کا بنا ہوا اختلافی جو مسئلہ ہمارا اور آپ کا اختلافی ہے ہمیں اس پہ بات کرنا چاہیے وہ ماضی کی داشتونوں کو آپ ذرا چھوڑیں وہ ایک لمبی بات ہے اس کی تفصیل میں ہمیں کوئی پڑھنے کی ضرورت نہیں جو مسئلے ہیں ہمارے ان مسلوں پہ جو آپ کا نظریہ ہے آپ اپنا نظریہ لکھ کے دیں اور اس کے متعلق مولانا نے استعمال کیا تھا اسی لیے میں نے بات کی ہے کیونکہ یہاں بحث نبی پر یہ بات ہو رہی ہے نا کسی دوسرے کے بارے میں بات ہو ہی نہیں رہی تو جب کسی سے آخر سب میں مولانا بہرے کا لفظ استعمال کریں گے تو لوگوں کو वादे کیا हाँ हाँ طرح بات تو کہ جو حیات ہے اس میں اصل سوا ہے اصل دیکھنا ہے है کچھ ہے لیکن یہ باتیں جو ہیں है بیماریاں ہیں ہم بیماری کے قائل نہیں ہیں اس لیے یہ دو مسئلے نہیں رہا یہ کہ قرآن جگہ پر استعمال ہوا تو مولانا غلام اللہ خان صاحب اور محمد صاحب نے یہ دستخط جو کیے تھے یہ صحیح عقیتا سمجھ کر کتاب و سنتہ کیے تھے یا کسی اور طریقے سے مقصد تو اتنا تھا میری کوشش یہی تھی کہ مولانا محمد جنس صاحب یا علماء جو بن کے اس مطلب کا فیصلے آل محمد کو مان کر اس بات کو ختم کر دے تاکہ عوام میں یہ انتشار ختم ہو اور والے پر جب نے تھے وہ وقت دستخل عدم قرار دیا تو مولانا بھی مانتے ہیں کہ کسی قرآن کی آیت کے خلاف ہونے کی وجہ سے کل عدم قرار نہیں دیا کوئی ذاتی رنجے آپس میں اگر ہو جائیں تو اس سے مسئلے کا تو کوئی اثر نہیں پڑتا بہرحال میں نے جو یہ دونوں کوششیں کی تھیں مولانا محمد یون صاحب تیار نہیں ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو چاہتے تھے کہ انتشار ختم ہو جائے لیکن مولانا اس بارے میں انتشار ختم کرنے کے لیے تیار نہیں اب رہی اگلی بات تو اس بارہ میں یہ جو بسلا زیر بیس ہے یہ میرا اور مولانا محمد یونس صاحب کا کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے اس میں مشکل دو جماعتیں ہیں اس لیے جو عقیدہ میرا ہے وہ میں لکھ کر دوں گا اور ایسی کتاب سے لکھ کر دوں گا جس پر ہماری علمائے دیوبند کے مسلم کم از کم بیس چوبیس دستک ہوں میں اپنی کوئی ذاتی رائے لکھ کر دینے کے لیے تیار نہیں ہوں کیونکہ یہ میرا ذاتی مسئلہ نہیں ہے یہ میرے پورے اکابر کا مصرق ہے یہ اہل سنت وال کا مصرق ہے حضرات میں علمائے دیوبند کا مذرق ہے اور مولانا محمد یونس صاحب بھی اپنا عقیدہ اپنی ایسی کتاب کے الفاظ میں لکھ کر دیں گے جو اس جماعت کے عکاسی مسلمہ کتاب ہو اور اگر اس پر چوبیس دستخط نہ ہو تو چلو بیس ہوں اٹھارہ دستخط ہوں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ یہ جو اب مناظرہ ہوگا یہ جماعتی رنگ کا مناظرہ ہے یہ کوئی فرد کی بات نہیں اور اس سے پہلے مولانا اشاد القید وسنا کا یہ دستور میرے ہاتھ میں ہے آخری سبح پر نمبر دو شک ہے کہ اگر کسی مخالف فریق سے مناظرہ کی نوبت آئے تو صوبائی امیر سے تحریری اجازت حاصل کرنا ضروری ہوگا جماعت کا کوئی عالم یا مبلغ بذات خود مناظرہ طے کرنے کا مجاز نہ ہوگا تو اس بارے میں اس مناظرہ کے سلسلہ میں آپ اپنے دستور کے مطابق اپنے امیر جماعت کی وہ مو تحریر مصدقہ ہمارے سامنے پیش کریں تاکہ ہم سمجھ جائیں کہ آپ کے مناظر کی فتح یا شکست پوری جماعت کی فتح اور شکست ہے کیونکہ یہ آپ کے دستور میں اس جماعت کے دستور میں یہ چیز شامل ہے تو آپ وہ مسد کا تحریر دے اور اس کے ساتھ اپنا عقیدہ ایسی کتاب سے نقل کریں جس پر چوبیس نہیں تو کم کم بیس علماء آپ کے جو مسلمہ ہیں ان کے دستخط موجود ہوں میں اپنا عقیدہ لکھتا ہوں آپ اپنا لکھیں اس کے بعد سنا کر دوسروں کو تحریر لے لیا و علی رسول ہل کریم مولانا نے میرے سامنے وہ مخا حیات اور سما کے سلسلہ میں وہ بات کی کہ مولوی باتیں کرتا رہتا ہے مانتا نہیں ہے اب حالانکہ بات بے شک پیغمبر کی حیات کی تھی لیکن آپ نے بات یہ کہی تھی جہاں حیات ہو تو وہاں سما ہے جی اس سلسلہ میں میں نے ایک بات کہی تھی کہ دیکھو بہرا آدمی وہاں حیات ہے لیکن سما کوئی نہیں ہے تو میں اس مسئلے میں بات کر رہا تھا حیات النبی اس بات کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا مطلق حیات پیغمبر کی حیات نہیں مطلق حیات کے ساتھ سما کا تعلق میں نے واضح کیا کہ حیات ہو مطلق اور اس کے باوجود سما ہو سکتا سما نہیں ہوتا تو آپ کا یہ کہنا کہ حیات ہو تو ضروری ہے سما ہو یہ خما خواہ ادھر مسئلے کی طرف آپ کھینچ کے نہ لے کے جائیں باقی رہا مولانا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنا عقیدہ لکھ کے دیتا ہوں لیکن اپنی مشرقہ کسی کتاب سے لکھ کے دوں گا جی اور تاکہ جماعتی رنگ ہو جائے اور فلاں ہو جائے اور آپ کے یہ قانون میں موجود ہے کہ صوبائی امیر سے اجازت لینا ضروری ہے بات ہے ہماری اپنی جماعت کی جب ہم مناظرہ کریں گے میں جانوں میری جماعت جانے مجھے وہ اجازت دے نہ دے میں اگر ان سے جماعت سے ہٹ کر مناظرہ کروں میں کہوں میں فردی طور پہ مناظرہ کر رہا ہوں تو کیا مولانا محمد امین صاحب انفرادی طور پہ میرے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے یہ آپ نے کون سی شرط پیش کر دی کہ جی جماعت ہی ضرور لکھ کے دے فلاں کرے جب مناظرہ ہوگا اگر آپ یہ چاہیں کہ میں تب مطمئن ہوں گا کہ آپ کو آپ کی جماعت لکھ کے دے تو میں آپ کے سامنے اپنے صوبائی امیر سے تحریر بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں گا لیکن یہ خاں کی جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا یہ صرف یہ ہے وقت گزارنے کے لیے وقت ٹالنے کی باتیں ہیں میں مولانا سے کہوں گا آپ نہ ہمارا وقت ضائع کریں نہ اپنا وقت ضائع کریں جو آپ کا اپنا عقیدہ ہے جو آپ سمجھتے ہیں اپنا جماعتی عقیدہ سمجھتے ہیں جو سمجھتے ہیں میں آپ کو اجازت دیتا ہوں جیسے آپ مولانا جو بندے کے خارج ہیں وہ اگر اپنی سے خارج ہو کر مناظرہ کریں گے تو ہم یار ہیں بات لمبی نہ کریں جی وہ میں نے تو بات کہی ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے اگر تو مول یونت صاحب کہتے ہیں کہ میرا ذاتی مسئلہ ہے میری جماعت کا یہ مسئلہ نہیں ہے تو سارے سمجھیں گے کہ وہ کسی جماعت کے نمائندے نہیں ہیں جتنے منہ اتنی باتیں ہیں ان کی کوئی کتاب دنیا میں موجود نہیں ہے جن پر ان کی جماعت کی تصدیقات موجود ہوں کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے اور الحمدللہ ہمارا ایک مسئلہ ہے دنیا میں ہم جس کتاب سے نقل کریں گے نہ صرف اپنے اکابر علماء دیوبند کی تصدیقاتی بلکہ علماء عرب عجم کی تصدیقات ہوں گی اور پتہ چلے گا کہ یہ جو بات لکھی جا رہی ہے یہ امین کا ذاتی عقیدہ نہیں علماء عرب عجم کے اہل سرک و جماعت کا عقیدہ ہے اس لیے یہ بات جو عقیدہ کی ہے مولانا لکھیں اور اس کتاب سے لکھیں جس پر کم از کم دس بیس دن کے عقابر کے دشرخ ہوں نہ صرف ان کی ذاتی لکھیں اور میں لکھتا ہوں خم خم زور دے رہے ہیں کہ اس کتاب سے لکھیں جس پر تصدیقات ہوں گویا کہ ان کے نزدیک وہی کتاب حجت ہے جس پر دس بیس پندرہ آدمیوں کی علمائے کرام کی تصدیقات ہوں تو اب بخاری شریف اس پہ تو کسی کی تصدیق نہیں ہے وہ گویا کہ ان کے بقول حجت نہیں رہے گی مسلم شریف پر کوئی تصدیقات موجود نہیں علماء کرام کی تو کیا مطلب ہے؟ وہ حجت نہیں رہے گا مفتی کے اللہ صاحب کے کئی رسالے حضرت مولانا اشرف علی صاحبی رحمۃ اللہ علیہ کے کئی رسالے حضرت مولانا حسین صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے کئی رسالے جن پر تصدیقات موجود نہیں ہیں گویا کہ ان کے نزدیک وہ معتبر نہیں ہیں اور باقی میں نے کہا تھا جماعت کے سلسلہ میں کہ میں جماعت کے نمائندہ ہونے کی حیثیت سے مناظرہ کروں گا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں جماعت سے الگ ہوں جماعت میری پشپنائی نہیں کرے گی یا فلاں نہیں کرے گی میں نے کہا جب مناظرہ ہوگا اگر آپ یہ کہیں کہ اپنی تحریر پیش کر تو میں اس وقت تحریر بھی پیش کر دوں گا میں نے یہ نہیں کہا کہ میں کوئی جماعت سے الگ ہوں اور جماعت سے الگ ہو کر میں مناظرہ کر رہا ہوں میں نے بات یہ کہی تھی کہ اگر ایک آدمی کسی جماعت سے الگ ہو کر بل فرض کی بات کر رہا ہوں بل فرض اگر جماعت سے الگ ہو کر مناظرہ کرے تو کیا مولانا محمد امین صاحب اس کے ساتھ مناظرہ نہیں کریں گے یہ یہی کہیں گے نہیں جی لکھوا کہ لکھوا کے لاؤ تو میں یہ کہہ رہا ہوں جب میں مناظرہ کروں گا جیسے ہمارے دستور میں لکھا ہے بالکل میں صوبائی امیر سے لکھوا کے لاؤں گا آپ اگر چاہیں گے تو میں آپ کو تحریر بھی دوں اب آپ جماعت کی نمائندگی کر رہے ہیں تو امیر کی آپ اجازت کہ تو ٹھیک ہے آپ مانگ رہے ہیں باقی میں نے یہ نہیں کہا کہ اگر آپ انفرادی شخص ہوں گے تو میں مناظہ نہیں کروں گا اگر لوگ انفرادی باتیں بھی کرتے ہیں ہم ان سے کرتے ہیں کہ آپ عثمان وغیرہ سے تو یہ بات کو محض پڑھانا اور مذاق اڑانا ہے یہ ایسی بات نہیں ہے باقی رہا یہ کہ بخاری پر تصدیق نہیں ہے بلا پر تصدیق نہیں ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ بخاری مسلم یا شرح عقائد وغیرہ جو کتابیں ہیں وہ ہمارے مدارس میں بلا نقیر پڑھی پڑھائی جا رہی ہیں اگر ان پر الفاظ میں تصدیق موجود نہیں ہے تو اس وقت سے آج تک پوری جماعت اور پوری امت اس کی تصدیق عملی طور پر کرتی آ رہی ہے لیکن میں واضح دفتوں میں کہتا ہوں کہ مولوی محمد یونس صاحب کی جماعت کے پاس کوئی ایسی کتاب دنیا میں موجود نہیں ہے جس پر المحنت کی طرح تصدیقات لکھی ہوئی ہوں یا ان کے عقائد کی کوئی کتاب ہو جو ان کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہو اور بلا نکیر پڑھائی جا رہی ہو مولانا جو متواتر کتابیں ہیں امت میں ان کے ذکر کرنا ایسے مسئلے کے لیے کہ جس میں ہر آدمی کا اپنا اپنا علیحدہ عقیدہ آپ کی جماعت میں ہے یہ اس وقت میں ان کروں گا نے بخاری کی مثال بالکل غلط دی ہے اور ان کتابوں کی مثال آپ نے بالکل غلط دی ہے تصدیق کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک عملی اور ایک علمی طریقہ تحریرن ہو جائے یا ویسے تامل اور تواتر کے ساتھ ہو جائے یا مول صاحب آپ اپنی ایسی کتاب کا نام میرے سامنے لے سکتے ہیں جو بخاری ہر جگہ آپ کے وزارت میں پڑھائی ہو اور پر آپ چلیے اسی طرح نام لیں میں نام دیکھوں گا صرف وہ کتاب آپ نام لیں کس میں آپ کا گیتا ہے میں نے جہاں بخاری مسلم کی مثالیں پیش کی ہیں مفتی کے فیت اللہ صاحب حضرت مولانا حسین صاحب مدنی حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی اور باقی بزرگوں کا میں نے نام لیا ان کے رسالے نہ ان پہ بہت سارے رسالے میں دکھا سکتا ہوں جن پہ نہ کوئی تصدیقات ہیں نہ ان کو درس کے اندر پڑھایا جاتا ہے لا, لا, لا, لا, لا. تو اس کا مطلب یہ ہے گویا کہ وہ ان کے نزدیک حجت نہیں ہے یہ خاں مخا اس بات کو الجھانے کی ضرورت کیا ہے بات یہ ہے ہمارا جو نظریہ ہے وہ ہم آپ کے سامنے لکھ کے پیش کریں گے آپ کا جو اپنا عقیدہ ہے وہ آپ لکھ کے پیش کریں اور خام خاص ये زیادہ وقت کو جہاں تک میرا خیال ہے ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنا عقیدہ لکھیں ہم بھی نہیں ہم خرابی حیثیت رکھتے ہیں دماغی حیثیت نہیں رکھتے اگر ان رسالوں میں کوئی ایسی بات ہوگی جیسے فطا کی کتابوں میں بادشاہ اخبار ہوتے ہیں جو جماعتی تصدیقات کے خلاف ہوگی تو ان باتوں کو ہم کبھی اپنے عقیدے کے طور پر لکھنے کے لیے جہاں تیار نہیں ہیں مولانا بات تو آپ جا رہے ہیں میں نے اتنی واضح بات کی ہے اصل بات یہی ہے کہ آپ کی جماعت آج تک اس عقیدے پر کوئی کتاب نہیں لکھ سکی جس پر آپ کی جماعت اتفاق کرتی ہو کہ یہ ہم سب کا مسدمہ عقیدہ اس میں درج ہے نہ آپ آج تک عقائد کی کتاب آپ کی جماعت لکھ سکی ہے دنیا میں شیوں تک کی اکایت کی کتابیں موجود ہیں بریلویوں تک کی اکایت کی کتابیں موجود ہیں لیکن اشاط کے ان غلط مسئلوں کی جو علماء دیوبند سے کٹ نے لکھے ہیں کوئی عقائد کی ایسی کتاب موجود نہیں جو ان کے مدافعت میں پڑھائی جا رہی ہو تو بات تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایسی جماعت کی آپ نمائندگی کر رہے ہیں علمی طور پر جس کا کہیں ذکر ہی نہیں علی کریم مولانا خم, خم بات کو الجھا رہے ہیں بات یہ ہے کہ ہماری جماعت کا جو نظریہ ہے اس پر یہ کہتے ہیں کہ کوئی کتاب پیش کرو جس پر تقریرات لکھی ہوئی ہوں جی تصدیقات لکھی ہوئی ہوں جی کوئی ان کی جماعت کی کتاب عقائد کی نہیں ہے میں پیش کروں گا کہ جو بزرگوں کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں وہ دراصل کتابیں ہیں ہی ہماری آپ کا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے لیکن یہ بات الگ ہے یہ خم خاں کیچڑ اچھالنے کی بات کرنے کی ضرورت نہیں کی دین ان کی دنیا میں کوئی کتاب نہیں ہے فلاں نہیں ہے اور باقی رہا ترجمانی کی بات جس طرح میں اپنے صوبائی امیر سے لکھوا کے لاؤں گا جو عقیدہ یہ لکھیں گے وہ عقیدہ تو اپنی کسی جس کسی کتاب سے لکھیں گے لکھیں گے لیکن آیا یہ واقعات کسی جماعت کے نمائندہ ہونے کی حیثیت سے مناظرہ کر رہے ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہوگا کہ اپنی جماعت کے صوبائی امیر سے یا امیر سے یہ لکھا کے لائیں گے کہ جی میں واقع تنفلا جماعت کا نمائندہ ہوں اگر ان کو کوئی آدمی لکھ کے دیتا نہیں کوئی جماعت کا امیر وغیرہ لکھ کے نہیں دیتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پھر جماعت کے نمائندہ نہیں ہوں گے ان کی یہ یعنی نفرادی حیثیت ہوگی میں بھی اس دن تحریر پیش کروں گا جس دن مناظرہ ہوگا یہ بھی اپنی تحریر پیش کریں گے اس دن جس دن مناظرہ ہوگا اور باقی رہا یہ دعوے کا سلسلہ یہ بے خام تقریجات اور فلان فلاں ادھر اپنے ہاتھ میں لیے پھرتے ہیں ہماری جماعت کا دستور مولانا یہ جو دستور ہمارا آپ کے پاس ہے کیا اس کے اندر ہمارا یہ مسئلہ لکھا ہوا نہیں ہے کوئی بھی جب ہمارے مسئلے کی وہاں پہ واضح موجود ہے ہمارا مسئلہ وہاں پہ لکھا ہوا موجود ہے تو آپ خام خواہ پھر کیوں کہتے ہیں کہ آپ کی جماعت کی طرف سے کوئی نمائندہ موجود نہیں ہے تصدیق شدہ کوئی بات یا فلان نہیں ہے وہ ہمارا دستور موجود ہے اور بات بالکل صاف ہے جو میں اپنا عقیدہ لکھ کے دوں گا اگر آپ چاہیں میں اپنے عقیدے پہ دستخط کرانے کے لیے تیار ہوں اگر میں آپ چاہیں تو میں اپنی جماعت کے ترجمان ہونے کی حیثیت سے مناظرہ کرنے کے لیے آؤں تو اپنے ترجمان ہونے پہ بھی دستخط لانے باشا کے لیے تیار ہوں ہے مولانا میں بھی کسی امیر سے تحریر کروں ہمارے دستور میں اگر کوئی ایسی بات بکھا دے تو میں اس کا پابند ہوں گی اور اگر وہ ضرور اس پر ذکر کریں تو میں اپنے صوبائی امیر کے تحریر بلکہ اپنے ملک کی امیر کی تحریر جناب حضرت اب آپ نے دستور سے لکھنا اپنا عقیدہ جو آپ نے مانا ہے لکھے تو میں نے جو وزاحت کرنی تھی کر دیا ایک مسئلہ ہے میں اس میں نہیں میں اپنا جو عقیدہ میرا ہے وہ میں لکھ آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں لکھ کے دوں گا آپ اس پہ دستخط کرائیں گے تو میں آپ کو دستخط بھی کروا کے دے دوں گا اب آپ اب ہیں کیونکہ آپ اپنا عقیدہ لکھیں بعد میں میں اپنا عقیدہ لکھنے کے لیے تیار آپ مجھے دے دیں گے نا یہ تو بالکل باتیں بات آپ ہے مد آپ ہے مد اپہ لکھ کرتا ہوں لکھ کے لکھتا ہے نا شکایت اسے اندر ایسا نہیں پڑا ایسا ہونا ہے وہ نہ کسی بارے نہربی بہادر یہ تو کس پتاوے کو وہ پھیلا رہے ہیں دنیا میں پتاوا پینیا اور سب سے زیادہ وہ نکال لے जा रहे ہیں موجود ہیں ان میں آج مباحال کی لڑکی ہے ہم احمد جماعت اس بات سے इस मौत का वादा और पुरान दी का दादे दादे दादे दादे। इस पाक दूर है ये नुरा की बात है ना नबी पाक की बात है اس دنیا سے انتقال کے بعد روزہ اظہر کے نصبر مبارک میں آپ کو حادث حاصل ہے کہ اہل سلطبہ جماعت کا है مسئلہ ہے اس اجماع کا ذکر ہر قومی زبین صفا ایک سو پچیس جانا مدینہ صفا اکتالوے صفا چھ سو تین دفع مزارِ حق صفح چار سو سینتالیس کے دفع انوار محمد سفا چھ سو سات کے دفع اور خدرات اجماع वो है ये मेरी राय नहीं, पूरी उम्मत का के बनने से भी पहले का है। अच्छा। आपका रौदा अतर मदीना है मुसलमान कोई काफु इनकार करता इस बच्चा रौदा पाग मदीना नंबर चार इस रौद अतहर में आपका जो जबहर है वो दुनिया है मिसाली नहीं کوئی خال پیار والا جسم پاک بروجہ پات نہیں وہ آپ کا دنیا والا جسم پاک ہے اس کا بھی آج تک کسی نے انکار نہیں کیا بس پورے بھی ہمارا حیات سے ہمارا یہی مطلب ہے کہ قبر مبارک میں کسی دنیا والے جسے اثر کے ساتھ آپ کا ایسا تعلق ہے اس کی وجہ سے اس قبر اثر میں حیات اور زندگی حاصل ہے صرف روح مبارک کی زندگی نہیں یہ بات بھی میں نے اپنی طرف سے نہیں کی المحمد جو شاید ہوا ہے جس پر مفتی محمد شفی صاحب علامہ ابو نعی صاحب اور پندرہ علامہ موجود ہیں یہ مزاحت انہوں نے کیا ہے اپنی میں ذاتی رائے کا ایک لفظ یہاں لے جا یہ جسے نمبر پانچ یہ جسے اثر کی حیات میں برسک میں ہونے کی وجہ سے ہم سے پردہ میں ہے ایک یہ ہے یہ حیات پردہ میں نہیں جیسے بلکہ یقیناً زندہ ہیں مگر ہمیں ان کی حیات کا شعور نہیں ہے اہل سن پر جماعت اس حیات کو بند کی بھی کہتے ہیں پردے میں نمبر چھ قبر ادیم جب یہ جھگڑا اٹھا تھا تو حضرت مولانا قادی محمد سیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے یہ فیصلہ ہوا تھا وفاق کے بعد نبی قدیم سسم کے جذبے اثر کو بردت یعنی قبر شریف میں قدر کے روح حیات حاصل ہے اور اس حیات کی وجہ سے روزۂ اقدس پر حاضر ہونے والوں کا آپ سلات و سلام سنتے ہیں آخر محمد صحیب، محمد صاحب مولانا غلام علا صاحب مولانا محمد علی صاحب جلندری کیونکہ مولانا نے فرمایا ہے یہ فیصلہ کل عزم ہے تو اب میرا سوال یہ مناظر میں یہی ہوگا کہ جتنی دیر تک مولانا اس فیصلے پر قائم رہے جس وہ ایسے سنت تھے یا نہیں تھے مولانا غلام اللہ خان صاحب جمعیتی جمیعتی سات الننا پر اس فیصلہ کی پابندی لاگو قرار دی گئی مولانا غلام اللہ خان صاحب نے محترم کار محمد صاحب سے مشورہ کر کے فیصلہ کیا کہ اس پر دہت کر دیے جائیں کیونکہ سماعے سلاد منظر قبول شریف پر تمام رقابل علماء الحمد ہیں اس لیے اگر جماعت کی خیر گاہی اور نظا کو ختم کرنے کے لیے اس پر دست کر دیے جائیں تو کوئی حرض نہیں چنانچہ دونوں حضرات نے دستر کر دیے یہ دونوں حضرات مولانا تعلیم الحب رحمۃ اللہ ایسے لوگ نہیں تھے کیونکہ وہ سماعی سلاد کو اپنے خطمے کو سکتے تھے باقی رہا قبر مبارک کے پاس سلاۃ السلام کے سماع کا مسئلہ تو اس میں فریقین کے درمیان کسن کوئی اختلاف نہیں واہ نامہ تعلیم القرآن اپنی یہ وہ فیصلہ ہے جس کی اس موضوع کو واضح کرنے کے لیے ہاں حضرت حیات حاصل ہے وہ ایسی حیات ہرگز نہیں جو ہر اینٹ اور پتھر میں ہے سب کا یہ مزہ ہے پتھری حیات کا کوئی قائد بھی نہیں ہے بلکہ آپ کی انسانی روح اقدس کے تعلق سے یہ حیات ہے حضرت دنیا اثر کو روح مبارک کے تعلق سے جو حیات حاصل ہے وہ تعلق حیات ہے اور روح مبارک کا سے اور اسی تعلق حیات سے جمع ادھر قبر شریف کا اعتراض ہو تو بھی حیات النبوی سسرم کا عقیدہ قائم ہو جاتا ہے تبصیر وزر کتاب الروم علامہ عثمان اب میں نے جو لکھا ہے یہ بھی اپنی رائے نہیں لکھی اور اگر روح مبارک میں جائے اور سما کا اقرار کر دیا جائے تو بھی پیتا حیات النبی کا تحق ہو جاتا ہے بس الباری حیات البیادھاری الغیت وصول حیات کے اختلاف سے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اجماعی متاثر نہیں اس اختلاف کو چھیڑنا اصل مب سے سمجھا جائے گا اس بات کو سمجھیں ایک بات ہوتی ہے اجماعی ایک ہوتی اس میں کوئی اختلاف مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ حیات ہے آسمان پر یہ امت کا اجماعی یقینا ہے لیکن اس میں ایک ضمنی اختلاف یہ ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر آسمان پر لے جا رہے تھے تو اس درمیانی وقفے میں جو وقت گزرا اس وقت عیسیٰ علیہ السلام بیدار تھے یا چھوئے ہوئے تھے یا ان پر وقتی طور پر موت وار دی گئی تھی کیونکہ متبقی کے یہ تینوں معنی آتے ہیں اس لیے مبَرین نے تینوں اخبار جگہ دیے ہیں لیکن جو یہ کہتے ہیں کہ اس کو وقتی موت تھی وہ بھی اب زندہ مانتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ سوئے ہوئے تھے اس وقت وہ بھی اب زندہ مانتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بیدار تھے وہ بھی اب زندہ مانتے ہیں تو اس اختلافی پہلو میں آپ کو اختیار ہے کوئی پہلو اختیار کریں کہ وہ سوئے ہوئے تھے یا بیدار تھے یا وقت کی موت تھی لیکن اس سے وہ اجماعی عقیدہ کہ اب زندہ ہیں اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا حضرت رسول اکثر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ آ کر عمر تک نماز پڑھتے رہے اس میں عمر کا اتفاق اور اجتماع ہے یہ مسئلہ اجوائی ہے لیکن یہ جھگڑا شبابے اور اہلاف کا کہ آخری عمر میں حضرت نے رفائی دین کے ساتھ پڑی یا بغیر رفائی دین کے